سب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من ياده الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنت المسلمون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 أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فأعوذ بالله السميل عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وہ سلم و تسلیمہ وکال فیمہ الدین آخر اما عطا کمرس الفخدو وقال نہنو سبحان الذي عیدن سبحان اسرا من المسد الحرام ارل مسجد الاقسل بارک نَ نی بن آیا ان وسمی البصیر وکال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وََِ سلم منحدافی عمر نہٰہ علیہ سمن فوار اوکمہ علیہ صلی اللہ علیہ دین دین وََ و سلم معزز دین دینی ملی بھائی بزرگوں اور دوستوں گشتہ جمعہ میں نے آفرات کے سامنے ماہ رجب کی شرعی حیثیت بیان کی تھی اور یہ میں نے وضاحت کیا تھا یا بتایا تھا کہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے یعنی اس مہینے کے اندر قتال کرنا جنگ لڑائی کرنا حرام ہے اس مہینے کی شرعی حیثیت ہے وہیں اس کی کچھ تاریخی حیثیت بھی ہے انہی تاریخی حیثیتوں میں سے یہ بھی ہے کہ پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی ہے وہ اسی رجب کے مہینے میں ہوئی ہے جس کے امیر اور سردار عثمان عئی رضی اللہ تعالیٰ انموت ہے اور آپ کی دود محترمہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھی اسی طریقے سے رجب کسی مہینے میں حوشی نجاشی کی اوقات ہوئی تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ رائبانہ پڑھائی تھی اسی طریقے سے اسی مہینے میں رجب کی بائیس تاریخ کو اسلام کے نامور خلیفہ بطل جلیل کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوقات بھی ہوئی ہے اور اسی کی مناسبت سے دو جو دشمنان صحابہ ہیں اور اس طریقے سے مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ امیر بھاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر رجب کے کوڈے کے نام سے جشن مناتے ہیں اسی طریقے سے رجب کے اسی مہینے میں سنو ہجری کے اندر غزو تبوب جو پیش آیا وہ اسی مہینے کے اندر پیش آیا تھا اس جنگ کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے گھر کا ساسا لا کر کے آپ کے قدموں پر نشاور کر دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال لا کر کے دیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لشکر کا خرچ برداشت کیا اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ آج کے بعد تم جو کچھ بھی کرو گے وہ تمہارے لیے نقصان دے نہیں ہوگا یہ ہستے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کہ آپ نے ایک کلیمہ ان کے بارے میں دو مرتبہ فرمایا کہ آج کے بعد تم جو کچھ بھی کرو وہ تمہارے لیے نقصان دے نہیں ہوگا وہ غزو تبوک جو انتہائی بے سر و کے عالم میں پیش آیا تھا وہ اسی مہینے کے اندر پیش آیا تھا اور ایک بہت بڑا واقعہ جسے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اکثر مسلمان نہیں جانتے ہوں گے وہ رجب کے اسی مہینے کے اندر پیش آیا اور واقعہ یہ ہے کسی مہینے کے اندر صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو یہودیوں کے ناپاک قدموں سے پاک کیا تھا وہ رجب کا یہی مہینہ تھا جسے آج دنیا بھلا چکی ہے آج بھی بیت المقدس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں ہے اور کسی صلاح الدین دین ایوبی کا انتظار کر رہی ہے کہ کوئی اسلام کا نامور خلیفہ آئے اور یہودیوں کے ناپاک قدموں سے وہ مقدس گھر جس کی تقدیس اللہ ہر عمین نے فرمائی اور جس کے آس پاس اللہ ہر غلامی نے برکتیں رکھی ہے اس مقدس شہر کو یا اس مقدس مسجد کو ان کے ناپاک قدموں سے پاک کرائے یہ بھی رجب کسی مہینے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس مہینے کی جو شرع حیثیت ہے اسے بھی بھلا دیا اور یہ مہینہ جو مسلمانوں کا روشن تاریخ ہے اسے بھی انہوں نے بھلا دیا اور اس مہینے کے اندر ایسی ایسی بدتیں ایجاد کر رکھی ہیں جو مسلم دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے اور اس طریقے سے ظاہر بات ہے جو بدات ہوتی ہے بدات سراسر حرام ہے اور بدعات گمراہی ہوتی ہے اور بدات کرنے والا یا بدعات انسان کو جہنم کے اندر لے کر کے جاتی ہے میں نے چند بدعتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کسی مہینے کے اندر لوگ کثرت سے عمرے کرتے ہیں کسرت سے روزے رکھتے ہیں رجب کے کونڈے مناتے ہیں یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہیں اور یہ ساری چیزیں بداتے ہیں ان کا دین اسلام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے آج کے خطب جمعہ میں میں اس وجہ سے نہیں کہ یہ واقعہ اسی مہینے کے اندر پیش آیا بلکہ اس وجہ سے کہ بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ واقعہ اسی مہینے کے اندر پیش آیا اور اسی کی مناسبت سے اسرا اور معراض کا جشن مناتے ہیں اور بہت ساری بدعتیں کرتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس مہینے کے اندر واقعہ پیش آیا کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ رجب کی یہ جو اسرا اور معراج کا واقعہ ہے وہ رجب کی ستائیس تاریخ کو پیش نہیں آیا ہے. اسلام کے نامور سیرت نگار علامہ سفی الرحمن مبارک پوری رحمتہ اللہ علیہ نے سیرت کے موضوع پر بڑی ہی اہم کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام ہے رحیق المختور یہ کتاب بڑی عظیم کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ کتاب ہر مسلمان کے گھر کے اندر ہونی چاہیے ہر مسلمان کو اپنی بیٹی کو اور اپنے بھائی کو اپنے خاندان والوں کو یہ تحفہ دینا چاہیے بڑی عظیم ترین کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اس کتاب کے اندر انہوں نے اسرا اور معراج کے واقعے کے حوالے سے پانچ چھ اقوال بیان کیے ہیں کہ کی یہ اسرا اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا وہ بیان کرتے ہیں قول تو یہ ہے کہ جس سال اللہ ابو العالمین نے آپ کو سے سرفراز فرمایا اسی سال اسرا اور میراج کا واقعہ پیش آیا دوسرا قول یہ ہے کہ نبوت کے پانچویں سال یہ واقعہ پیش آیا تیسرا قول یہ ہے کہ نبوت کے دسویں سال رجب کی ستائیس تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد وہ فرماتے ہیں باقی تین اقوال ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ جو تین اقوال ہیں یہ صحیح نہیں ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہستے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نبوت کے دسویں سال رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے اور جب تک ان کی وفات نہیں ہوئی تھی اس وقت تک اسرا اور معراج کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا اس بات پر تمام مورخین کا تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی نہا جب تک باقاعدہ حیات تھی اس وقت تک اسرا اور معراج کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا ان کے بعد کا واقعہ ہے یہ اور نماز ناج کے اندر فرض ہوئی ہے لہذا یہ واقعہ نبوت کے دسویں سال رمضان کے بعد کسی بھی مہینے کا ہو سکتا ہے لیکن نبوت کے دسویں سال رجب کی ستائیس تاریخ کے بارے میں جو عام طور سے لوگوں کہنا ہے اور اسی کے نام پر جو لوگ جشن مناتے ہیں حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ اس رات یہ واقعہ پیش نہیں آیا اس کے بعد پھر تین قول اور بیان کرتے ہیں کہ نبوت کے بارہویں سال اور اس طریقے سے نبوت کے تیرہویں سال محرم میں اور چھٹا یہ کہ نبوت کے تیرہوے سال ربیع الاول کے مہینے میں واقعہ پیش آیا یہ چھ اقوال رجب اسرا اور معراج کے حوالے سے علامہ سیف مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مستند عالم دین ہیں تاریخ اور سیرت کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر یہ چھ اقوال بیان کیے ہیں جس سے بات سمجھ آتی ہے اسرا اور معراج کس رات پیش آیا اس کے بارے میں اہل علم کے ہاں مورخین مورین ہاں خود اختلاف ہے کون سی رات ہے کون سی تاریخ ہے کوئی وصوخ کے ساتھ حتمی طور پر یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ فنا تاریخ یہ واقعہ پیش آیا جب حتمی طور پر یہ واقعہ ثابت ہی نہیں کہ کس رات کو پیش آیا تو کسی رات کو بنیاد بنا کر کے کہ رات اسی وقت کو آ پیش آیا اس رات کو جشن منانا مسجدوں کو سجانا نمازوں کا اہتمام کرنا راتوں کو جاگنا یا صبحوں میں روزے رکھنا یا قبرستان جا کر کے زیارت کرنا میں لگانا اور مسجدوں اور گھروں کو سجانا یہ میرے عزیز ساتھیو تمام چیزیں دین اسلام کے اندر بدات ہیں اور حرام اور ناجائز ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم ہی کر لیں کسرا اور معراج کا واقعہ رجب کسی تاریخ کو پیش ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دس مرتبہ کم و بیش یہ واقعہ آیا یہ تاریخ اور دن آیا یہ رات آئی لیکن آپ نے کسی بھی سال اس رات کا کوئی خصوصی اہتمام نہیں کیا نہ آپ نے کیا نہ آپ کے صحابہ نے کیا نہ خلفائے راج نے کیا اور وہ خلفائے راجدین جن کی سنتوں کو لازم پکڑنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے آپ نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ دین کے اندر لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں گے اختلافات رونما ہوں گے اس وقت آپ نے لوگوں کو وسیعت و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا علیہ تم بے سنتی تم میری سنتوں کو لازم پکڑو واہ و سنت الخلفاء راجدین المحدین اور جو ہدایت یافتہ خلفاء راجدین ہیں ان کی سنتوں کو لازم پکڑو کیونکہ سنتیں یہ کشتی ہیں سنتوں پر عمل کرنے سے انسان کو نجات ملتی ہے اختلافات کے دروازے بند ہوتے ہیں بدعتوں بداتیں ختم ہوتی ہیں سنتوں پور کرنے سے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سنتوں کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے اور یہ بھی فرمایا فرمایا کرتے تھے اے لوگوں دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو کیونکہ نئی چیز بدات ہوتی ہے اور بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے لہذا اگر ہم مان ہی لیں کہ یہ رجب کی ستائیس تاریخ کو واقعہ پیش آیا ہے لیکن پھر بھی رات جشن منانا اور لگانا اور کوئی خاص کا اہتمام کرنا یہ قطن جائز نہیں ہوگا کیونکہ دین وہ ہے جو, جو ہمارے نبی سے ثابت ہے دین وہ ہے جس پر صحابہ نے عمل کیا ہے خلفا نے عمل کیا ہے تابعین تابعین نے سلب صالح نے عمل کیا ہے اگر دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا وہ بلا ہوگی اور اس پر عمل کرنا دین اسلام کے اندر حرام و ناجائز ہوگا لہذا کسی بھی طرح سے اس رات کو جشن منانا یہ دین کے اندر جائز نہیں ہے ہم صحابہ سے ناود بلّہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی اور پرہزگار نہیں ہو سکتے آپ نے نہیں کیا تو ہمیں بھی نہیں کرنا ہے اللہ رسول کے دی اسے کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو میں نے تمہیں نہ بتائی ہو کوئی ایسا خیر نہیں ہے جو ہمارے نبی نہ کیا ہو اگر آج ہم اسے خیر سمجھتے ہیں آج اسے اگر نیکی سمجھتے ہیں تو نا عبداللہ کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نیکی کو کرنے سے محروم رہ گے صحابہ کرام محروم رہ گئے خلفائے راشدین محروم رہ گے. وہ صحابہ کی مقدس جماعت جن کے جنتی ہونے کی اور ان کے مغفرت کرنے کی اور یہ ان کو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے میرا ہدایت قرار دیا ان کو بھی وہ بھی محروم رہ گئے اور وہ بھی اسرات انہوں نے کوئی خصوصی اہتمام نہیں کیا لہذا میرے بھائیو یہ سراسر دین اسلام کے اندر بدعت ہے حرام و ناجائز ہے آپ کی ہماری ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے علاقے میں اس کے گھر میں اس کے خاندان میں یہ بدعت میں ائی جاتی ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کی گردن میں ہماری بات امانت ہے کہ ہماری اس کو گھر والوں تک پہنچائے انہیں بتایا کہ دین اسلام کے حرام ہے ہمارے اللہ کے سنتے کافی ہیں ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے اللہ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور جب مکمل ہو گیا تو مکمل ہونے کے بعد کی, کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو, ہونا تو یہ چاہیے تھا اسرا اور میراج کی میں جو ہمارے لیے دروس ہیں جو ہمارے لیے عبرتیں ہیں جو ہمارے لیے نصیحتیں ہیں ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے ان عبرتوں نصیحتوں کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے لیکن ان عبرتوں نصیحتوں کو بیان کرنے کے بجائے آج کے ہمارے یہاں کے مولوی اور لوگ بلے ترخارے لے کر کے اسراء اور بیراث کے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کوئی افسانہ ہے کوئی کہانی ہے اور اپنی طرف سے نئی باتیں گڑ گڑ کر کے اس واقعے کے اندر مرچ اور مصالحہ لگا کر کے اس واقعے کے اندر پیش کرتے ہیں اور لوگوں سے داد تحسین وصول کرتے ہیں اور لوگ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں جبکہ وہ ساری باتیں کتاب و سنت کے معیار تک پوری نہیں اترتی ہیں وہ اکثر باتیں اس کے اندر جھوٹی ہیں گھڑی ہوئی ہے نے گڑ کر کے اس بیان کر دیا ہے اور اس طریقے سے اس کا صحت سے ان واقعات کا جو لوگوں نے گھڑ کر کے رکھا ہے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے اسرا کا ذکر سورہ اسرائیل کے اندر بلکہ کے اندر شروع ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا اور میرات کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ نجم کے اندر بیان فرمایا ہے لیکن کہیں بھی نہ قرآن مجید کے اندر نہ کسی حدیث کے اندر اس رات کا ذکر کیا گیا نہ اس تاریخ کو بیان کیا گیا اگر تاریخ اور اگر رات ہمارے لیے معتبر ہوتی یا اس کی اہمیت ہوتی یا اس طریقے سے اس رات جشن منانے کا کوئی ثبوت ہوتا تو اللہ ہر برآمین ہر چیز پر تعدر ہے جس نے چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں ہمیں پیش آفتا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنی اس حدیثوں کے ذریعے سے یہ بتا دیتے کہ فلاں رات واقعہ پیش آیا لہٰذا اس رات جشن منایا جائے لیکن پورا قرآن خاموش ہے پوری حدیثیں خاموش ہیں کسی بھی حدیث کے اندر اس تاریخ اس واقعے کی تاریخ اور اس کی اس کا دن نہیں بتایا گیا اللہ رب نے بڑے کے کے ساتھ بڑے اختصار کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا اور سبحان بی الحرام من اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دات پاک سے جس نے اشرا کرایا رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے لے کر کے مسجد افسا تک وہ مسجد افسا جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے بھی نا آیا اس اسرار میراج کا مقصد یہ تھا تاکہ اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں عبرتیں دکھائیں نصیحتیں دکھائیں ان عبرتوں پر ان آیتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے ان نصیحتوں پر غور کرنا چاہیے لیکن آج ان عبرتوں اور نصیحتوں کو, کو کوئی نہیں بیان کرتا صرف واقعہ بیان کر کے لوگ اپنی باتوں کو ختم کر دیتے ہیں جبکہ اصل مقصد یہ ہے یہ, مقصد یہ واقعہ اللہ حرب العالمین کی قدرت کا ایک بڑا عجیب نمونہ ہے اللہ حرب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا اس واقعے کے ذریعے سے کہ پوری تاریخ انسانیت کے اندر پورے انسانوں کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ کسی انسان کے لیے رونمان نہیں ہوا. یہ بڑا عظیم واقعہ ہے بڑا ہی عظیم واقعہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے قران کریم کے در فرمایا اس لیے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سبحان اللہ کہہ کر کے اس واقعے کی عظمت پر اور اس کی اہمیت پر مهر ثبت کر دی ہے کیونکہ ہر بڑے کام کے لیے اور عظیم الشان کام کے لیے لفظ سبحان کا استعمال ہوتا ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے سبحان کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ رب کی ذات پاک ہے جس نے اپنے نبی کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اسرہ کرایا اور اسرہ اور میراج یہ دو چیزیں ہیں اسرہ کہتے ہیں رات کے کسی حصے میں مجد حرام سے لے کر کے مکہ مکرمہ سے لے کر کے مجد افسر تک کا جو سفر ہے اسے جسے آپ نے براغ سے سفر کیا اس واقعے کو اسرہ کہا جاتا ہے اور وہاں سے آپ نے جو جو, جو آسمانوں کا سفر کیا اور جہاں انہوں نے ہمارے ری صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نشانیاں دیکھی انبیاء کے سے ملاقات فرمائی ان واقعات کو اس واقعے کو معراج کا واقعہ کیا کہا جاتا ہے یہ دو واقعات سمجھ لیجیے ایک اسرا اور ایک معراج اسرا کا واقعہ مکہ مکرمہ شروع ہو کر کے جا کر کے مسجد افسا پر ختم ہو جاتا ہے اور معراج کا جو, جو واقعہ ہے وہ مسجد افسا سے لے کر کے آسمان کی جو سیر ہے اور آسمان کا جو سبر ہے ہنستے ہنستے امین جو سید الملائکہ ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے وہی نبیوں کے سردار ہیں یہ جو سفر ہوا اسے معراج کا سفر کہا جاتا ہے اور اسے معراج کا واقعہ کہا جاتا ہے یہ اسرا اور معراج کا واقعہ جو اللہ رب العالمین نے کیا اس کا ایک پس منظر ہے اور پس منظر یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب اپ کی چہیتی بیوی وفاشیہار بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی اور آپ کے مہروان اور مصف چچا ابو طالب رفاع کے لئے سینا سفر تھے اور جو بھی کوئی مشرک اپ کے اوپر آنکھ کے دیکھتا تھا تو اپ اس کی آنکھ پھاڑ لیا کرتے تھے اور کرتے تھے میرا بہتیجہ ہے کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک وہ زندہ رہے مکہ کے مشرقین کو یہ مکہ کے مشرقین نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بڑی تکلیب نہیں پہنچا سکے گئے کہ آپ کے سردار تھے ابو طالب لیکن مسلمان نہیں ہوئے اور اس نے کیسے کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد آپ مکہ گلیاں آپ کے لیے تنگ ہو گئی اور سے تنگ ہو گیا آپ تائب کا سفر کرتے ہیں اور تائب جانے کے بعد جب وہاں آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہاں کے لوگوں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا وہ بھی اسلام کی تاریخ کا ایک بدنما داد ہے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو پر وشیانہ سلوک کیا آپ کو مارا پیٹا آپ کے جسم مبارک سے خون جو ہے جاری ہو گیا جو آپ کے قدم مبارک کے اندر جوتی کے اندر جم گیا اور اس طریقے سے آپ نڈال ہو کر کے گر گئے اور اتنی اس طریقے سے وہاں کے لوگ پیش آئے اور اس طریقے سے پریشانیاں اور اتنی مصیبت آپ کے ساتھ ادھر ابالب کے خدیجہ کے وفات اور اس طریقے سے تائے پھالے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ وحشانہ سلوک کیا جب آپ مکے مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ ہر العمین نے آپ کے لیے اسراور میں راج کا واقعہ کرایا اور یہ درس دیا کہ ہمارے نبی اے ہمارے خلیل اگرچہ مکہ اور دنیا کے دنیا آپ پر تنگ ہو چکی ہے لیکن اللہ رب العارمین آپ کا مددگار ہے اللہ حرب العالوین آپ کا دوست ہے اللہ حرب العالمین آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا اور جب مدی مکہ کی گلیاں آپ کے لیے تنگ ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے آسمان کی بلندیوں کے سفر کرائے آسمان کی برنگیوں کے دروازے اللہ رب العالمین آپ کے لیے کھول دیے یہ پس منظر ہے یہ جو واقعہ اسرا اور بیراج کا پیش آیا اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے میرے بھائیوں اور درس یہ کہ پریشانیاں کتنی ہی کیوں ہو مشیبتیں کتنی ہی کیوں نہ ہو تکالیف کتنی ہی کونا نہ ہو اسی کے بعد ہی انسان کے لئے آسانیاں ہوتی ہیں رات کی کوک سے سبو جنم لیتی ہے انہیں مالوں سے ہر سختی کے بعد ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے لہذا کتنے بھی کتنے بھی زیادہ حیرات خراب کیوں نہ ہو جائیں ایک مسلمان کو کبھی بھی اللہ کی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا دین ہے اللہ اس دین کو غالب کر کے رہے گا اور اللہ کا دین غالب ہے اپنی حجت کے لحاظ سے اپنے برہان کے لحاظ سے اپنی دلیل کے لحاظ سے تو یہ درس ملتا ہے ہمیں اس واقعے کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے آپ کو آسمان کی بلندیوں آتا فرمائی اور اس طریقے سے واقعہ آپ کے ساتھ کیا کہ پوری تاریخ انسانیت میں ایسا کوئی واقعہ کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا لہٰذا اے اللہ چاہیے اللہ, اللہ ع صحیح اور ہمارے اندر ایمان ہو جس ایمان کی ہمیں ضرورت ہے تو اللہ کبھی اپنے مومن منڈے کو اپنے کبھی متقین اور کو اللہ کبھی دائر برباد نہیں کرتا ہے یہ درس ملتا ہے میرے بھائیوں سے, سے اللہ کے مکہ مکرمہ سے آپ پہنچتے ہیں مسجد اقصا براق پر سوار ہو کر کے براق ایک ایک سواری ہے جسے لایا گیا تھا اور اتنی تیز رفتار سواری کہ جہاں جہاں انسان جہاں انسان کی نگاہ پہنچتی ہے یا اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں پر وہ اپنا قدم رکھا کرتا تھا اپنا پُر رکھا کرتا تھا اتنا تیز اتنی تیز رفتار سواری اپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے نکیل پکڑنے والے سید الملائکہ ہیں تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور اس, پشت, اس کی پشت پر سوار ہونے والے سید الانبیاء ہیں سید الرسل ہیں پوری کائنات کے سردار ہیں جب آپ اس پر سوار ہوئے وہ براک نچلنے لگا تو ہنستےل نے فرمایا اے براک تو تھم جا تو جا تیرے اوپر ایک فرشتہ ہے اور تیرے اوپر ایک نبی ہے اس کے بعد وہ لے کر کے وہاں سے چلا اور پھر ہنستے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکا پہنچتے ہیں اور اس کو دروازے میں باندھتے ہیں اس دروازے میں اس قیل میں جہاں پر ہم کرام اپنے سواریوں کو وعدہ کرتے اور وہاں پر انبیاء کرام کی جماعت تھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب کو اللہ رب العالمین وہاں پر سارے کے سارے موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صرف امامت فرمائی حضرت آدم صفی اللہ بھی موجود ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہیں حضرت موسی کلیم اللہ بھی موجود ہیں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی موجود ہیں اور اس طریقے سے دیگر انبیاء کرام اور دیگر رسل موجود ہیں اگر امامت کا شرف ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اپ سید الانبیاء ہیں امام الانبیاء ہیں تمام نبیوں کے سردار ہیں پوری امت کے سردار ہیں پوری انسانیت کے سردار ہیں پوری کائنات کے سردار ہیں اور اپ کا سب سے اونچا اور مقام اور مرتبہ ہے لیکن قابل غور مسئلہ یہ ہے میرے بھائیو کہ آج نبیوں نے آپ کی امامت کو تو قبول کر لیا لیکن آج امت مسلمہ کے ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو آپ کی امامت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپ کی بیان کی جاتی ہیں اپ کے کی بیان کیے جاتے ہیں اپنے اماموں کی کیا اقوال کی بنا پر نبی کرنا ہے اور سے کو کر دیا ہے, میرے یہ بہت بڑی ہے یہ بہت بڑی یہ اور تباہی اور کا میری کے کوئی چار کار نہیں ہوگا ہفتے دنیا کے اندر آئیں گے وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کی شریعت کے مطابق دنیا کے اندر فیصلے کریں گے وہ نبی کی جب نبی کے امامت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے قبول نہیں ہے ایک امتی کی باتوں کو اس طریقے سے قبول کر لینا کہ اللہ کے رسول کی تمام باتوں کو رب کر دینا صرف اس بنا پر کہ ہم تو فلاں امام کے مقلد ہیں ہم تو فلاں امام کے ماننے والے ہیں ہم اللہ کے رسول کے حدیث کو نہیں مانیں گے میرے بھائیو یہ حد درجہ گمراہی والی بات ہے اس سے تمام نبیوں تمام صاحب کو ام کرام نے تمام لوگوں نے منع کیا ہے امام بحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ملک رحمۃ اللہ علیہ امام صافی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد بنحم الحمۃ اللہ تمام نے فرمایا ہے صحیح حدیث میں پوچھا ہے تو بھی میری بات کو رد کر دو اور میری بات کو نہ لو مام رحمت اللہ اپنی باتوں کو لکھنے سے کہتا کہتا ہوں کل کچھ کہتا ہوں کل اس اس میری اتنا اتنا اتنا اور متقی کے نام پر میرے واقعے سے ہمیں ہمیں بلکہ حقیقت میں صحیح معنوں میں کر لینا چاہیے اس لیے اللہ, رب اللہ نے اللہ ربی کے تیرے رب کی قسم ہے اللہ رب العالمین نے اپنی قسمائی مسلمان نہیں ہو سکتے مومن نہیں ہو سکتے حتی کا فیمہ جب تک کہ اپنے اختلافی معاملات میں تجھے اپنا نہ بنا, لے، تجھے اپنا فیصل نہ بنا لے اور یہی نہیں بلکہ تیری ہر بات کو تسلیم کر لیں اور ان کے دنوں کے اندر ذرہ برابر تنگی نہ ہو ذرہ برابر ان کے کے اندر کسی قسم کی کوئی تنگی اور انقلاس نہ ہو یہ چیز نہیں ہونے چاہیے شرے صدر کے ساتھ اللہ کے ساتھ کی حدیثوں پر انسان پر نہیں ہے رسول دیں اور کسی کے ماننے نہ ماننے کا اختیار ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اللہ میرے بھائی مبصرین نے بیان کیا ہے کہ زینب زینت جہش کے بھائیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم وہ زید رضی اللہ عنہ جو غلام تھے اور جو آزاد کر دیے گئے تھے اس کا آداد غلام کا آزاد کردہ کے کے گئے تھے ان کے بھائیوں نے کہا تھا انکار نہیں کیا تھا کہا تھا مجھے موقع دے دیا جائے کہ ہم سوچ لیں مشورہ کر لیں کہ ایک آزاد خاتون قریش خاندان کی خاتون زیر پنتے جہاز یہ ان کی شادی زید کے ساتھ جو غلام ہیں ان کے ساتھ کرنے کے لیے ہمیں مہلت دی جائے ہمیں کچھ سوچنے کا موقع دیا جائے اس کے بعد ہم آپ کا بتائیں گے۔ اللہ رب العالمار مرد کے لیے کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو اس کو ان کو ماننے نہ ماننے کا اختیار ہو کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں تھا شادی کا معاملہ تھا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اور کچھ محتثر نے یا محبتری نے بیان کیا ہے کہ پانی کا معاملہ تھا بہرحال جو بھی معاملہ ہو چاہے شادی کا معاملہ ہو یا پانی کا معاملہ ہو کہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العمی نے قسم کھایا تاکہ تاکید بنایا فلاح اور اب کی جو ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے اور کسی کو اختیار نہیں دیا جاتا وہ اس طریقے کا یا جو ہے فیصلہ کریں یا اس طریقے سے وہ میں نے ماننے نہ ماننے کا اختیار ہو معمولی بات نہیں میرے بھائی ہو آپ سید المبیاں ہیں سید الرسول ہیں آپ کی باتیں سب کی باتوں پر مقدم ہیں ہم ام کرام کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں ان کی باتوں کو مانتے ہیں بشرتے کی باتیں قرآن و حدیث موافق ہوں انہوں نے ہی کہا ہے کہ اگر ہماری بات جو ہے حدیث کے خلاف ہو میری اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے. اگر انہوں کا اور اس طریقے سے امامت کے پر فائز تھے کہ تمام ام کرام جن کی جن, جن, جن, جن کے جن اقوال کو ہم اپنی پیشانیوں کا جھومر بنا کر کے رکھتے ہیں بشر یہ کہ ان کی باتیں بات بات پرانا حدیث کے موقف ہوں. اس نے انہوں نے صاف فرما دیا تھا اگر ہماری بات حدیث کے خلاف ہوگی تو میری بات کو رد کر دینا کہ میرے بھائیو یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ جب یہ اللہ کے رسول کی کوئی حدیث اپ کی کوئی بات آ جائے آپ کی امامت کو تسلیم کرنا ہے اپ کی امامت کو تسلیم کرنا ہے اور آپ کی ہر بات کو ماننا ہے چاہے وہ بات ہمارے مؤاسرے کے خلاف ہو ہمارے بھائی کے خلاف ہو ہمارے نفس کے خلاف ہو اور اس طریقے سے اور کسی کے بھی خلاف ہو کیونکہ آپ کی باتیں یہی اعلی حجت ہیں وہی انہی پر ہمیں عمل کرنا ہے یہ بھی درس میرے بھائیوں کو ہے طریقے سے اور بڑا درش ملتا ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے جو بہت بڑا دفس ہے وہ یہ کہ اللہ براہن کی دادے عرص پر ہے اللہ البراہن کی ذات ہر جگہ نہیں ہے اگر اللہ ابراہمی کی داد ہر جگہ ہوتی تو اللہ ابراہین اپنے آسمان کا سفر نہ کراتا اللہ ہر جگہ ہے تو اللہ رب العالمین اس طریقے کا واقعہ پیش نہ ہوتا جبکہ اللہ اللہ ابراہین عرش پر جلوہ فروز ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ ابراہن کے ذات عرش پر جلوہ فروز ہے یہ بڑا واقعہ ہے میرے بھائی ایک بڑی دلیل ہے اس بات کی اللہ بہن ذات ہر جگہ نہیں ہے اس لیے اپ نے جو ہے اسران کا سفر کیا اور اس سفر میں انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی ستت منتہا کے پاس گئے اور اس کے بھی اور آگے گئے یہاں تقیق کہ قلم کے چلنے کی اپ نے आवाज سنی اللہ کے قریب ہوئے اور اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے گفتگو کے اللہ رب العالمین سے اور اللہ رب العالمین نے اپ پر بہت ساری چیزیں نازل فرمائی ان میں سے آپ پر نماز کی فرضیت کی اور 50 رکعت نماز فرض تھی جو بعد میں اپ کم کرواتے کرواتے پانچ وقت کر دی گئی اور اللہ رب نمازیں تو ہی ہیں لیکن اگر ان کی کوئی پابندی کرے گا تو اس آدمی کو پچاس نمازوں کا سراب دیا جائے گا اسے جہاں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اقبام نماز کو آسمان پر فرد فرد کیا دیگر حکام مسائل کو اللہ رب العالمین نے عرش سے فرش پر نازل کیا لیکن جب اس معاملے نماز کی اہمیت کی فرضیت کا معاملہ ہوا تو اللہ رب العمی نبی کو کل کل کل نبی کی سیر کرائی اور اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج کے موقع پر سب سے خوبصورت اور سب سے عظیم تحفہ تھا فرمایا سب سے جو عظیم امر تھا فرمایا وہ نماز کا تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر نماز فرض کیا اس سے نماز کے میں معلوم ہوتی ہے وہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز یہ یہ جو یہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا اور اس طریقے سے کو اللہ رب اوپر بلایا اس کا مطلب کرام کا رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ وہ کہا کرتے تھے اگر یہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کیلوم کی زمین میں ہے یا اوپر آسمان ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے جن کے شاگردوں نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے لیکن آج امام ابو حنیفہ کرام پر روٹیاں سیکنے والے لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس بات کو بھی ہی مانتے ہیں اور نا یقیدے میں ان کے اخوال ان کے عقیدے کو اپناتے ہیں تو الغلط کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول اللہ کو اللہ رب نے پہ رسول کا کی معراج اور اور شریکے اللہ رب العالمین پر آپ تو فرض کیا یہ درش ملتا ہمارے لیے ایک بات اور بتاتے میرے عزیز ساتھیو۔ وہ یہ ہے کہ واقعہ سراسر غیب سے متعلق ہے اور غیب کے لیے انسان کے لیے ایک مسلمان کے لیے ہے کہ مسلمان اس کے اوپر امنا ستنا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا کس طریقے سے پیش آیا ہماری عقل کے اندر یہ چیز واقع نہیں سماتی ہے اور ہماری کھوپڑی میں یہ چیز نہیں سماتی ہے لیکن واقعہ پیش آیا اللہ عرب رامی نے قرآن کریم میں بیان کیا اس کے نبی نے عزیز کے اندر بیان کیا ہے لہذا ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے ہمارے عقل کے اندر یہ بات آئے نہ بات آئے کتنی چیزیں ہیں جو ہماری عقل کے اندر نہیں آتی ہیں لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے ان باتوں پر ایمان لائے کتنے آج مسلمان ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبھی معراج کا واقعہ پیش آیا بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا کتنے لوگ دین اسلام سے پھر گئے اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ناممکن ہے انہوں نے اپنی عقل سے سمجھا اس لیے میرے بھائیوں جب اس طرح کا واقعہ ہو چاہے غیر سے متعلق جو واقعات ہیں آخرت سے متعلق واقعات ہیں ان واقعات کے اندر انسان کو اپنی عقل کو حاکم نہیں بنانا چاہیے اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ان پر عمل کرنے کے لیے ان میں اشتہاد کرنے کے لیے اور تفقو حاضر کرنے کے لیے عقل اسرے دی گئی ہے کہ جو بات آپ کے عقل میں نہ آئے انکار ہوتا ہے یہ موبائل کے پاس ایک ہے اور جہاز میں رہتا ہے جب اوپر آپ جو ہے جہاں بیٹھ جاتے ہیں موبائل کام کرنا بند کر دیتا ہے کیونکہ باہر ہو جاتی ہے اس طریقے سے انسان کی عقل ہے اللہ رب العالمین نے اس کو سوچنے کا جو مادہ دیا ہے وہ صرف دنیا کی چیزوں میں غور و فکر کر سکتا ہے مسائل میں غور و فکر کر سکتا ہے لیکن جو عقل نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر سکے اور اگر اس کی عقل میں نہ آئے تو ان تمام چیزوں کا انکار کر دے اس لیے میرے بھائیوں جو لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں ایسے لوگ گمراہ ہیں جنہوں نے اپنی عقل کو بنیاد بنا کر کے اللہ کے سلک حدیثوں کا انکار کر دیا بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا اور کہا کہ ہماری عقل کے ابو کئی مرتبہ آتے ہیں ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے اگر کے ساتھ واقعہ کرایا اس میں تعجب کی کون سی بات ہے اس لیے بہت سارے گروس ہے میرے بھائیوں دروس کو بیان کیا جائے. اس کے لیے کافی وقت لگے گا اور, اس سے کافی چاہیے. اور مراج اندر جو دروس بیان کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب جو کچھ آیت و نشانیاں ہم نے بیان کی ہیں دروس اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر امر کرنے کی تو بھی قائم اللہ رب کی سنتوں پر قائم رکھے اللہ رب ہمیں توحید و سنت پر قائم رکھے اللہ ابامین ہمیں, ہمیں ہر طرح کی بداعت سے اور اس طریقے شرک سے محفوظ رکھے خرافات سے محفوظ رکھے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق آمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے اور ہماری وفات ہو ہماری زبان سے کل میں تو ہی جاری ہو اور وفاق کے بعد اللہ آمین ہمیں قبر اداب سے اور جہنم کے اداب سے محفوظ رکھے اور جرد الفردوس کے اندر اللہ ابام ہم سب کو جگیفین بارک اللہ لی